و کافر ہو نو من نو او الله من شرور ف سے نا و من سیاتهعملنا یخ ہ الله ہو فلا مدلله لهو و من نودل فلا خااد الله ونشاد أن لا إله إلا الله وحده وحده وحده, وحده لا شريك له لا مثل لا مثال له لا ند له لا زد له ونشاد أن محمداً عبده ورسوله لا رسول بعده لا امت بعد امته قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید قل بل ملت ابراہیم حنیفہ صدق اللہ و صدق رسولہ النبی القریم و نحن و لازالک لمن الشاہدین و الشاکرین و رب العالمین ان اللہ و ملائکتہ یسلون علی النبی یا ایوہا اللزین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیما و صل اللہ تعالی علی خیر خلقہی و و زیینناہہ فرشے ہی محممجن وال الل آلے ہی و ال ہ بے ہی وہ الل آهلے بئے ہی وہ اللہ ذرییتے ہی اجمائین بے رحمتے کايا اور ہم راہےیں مظ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 بنا چاہتا ہوں کہ میں وہ بات کروں جو اسے نہ پسند ہو یا وہ نہ کروں جو اسے پسند ہو میرا احمد تو مختلف ہے کہ تم میرے فرما برداری کر رہے ہو میرے حکم پر چل رہے ہو لیکن اس پر میں راضی نہیں ہوں عملی طور تم نے میرے کام میرے کام کر رہے ہو میں راضی نما راضی تب ہوں گا کہ خدا رسول کی تولی طور بھی بات نہ کرنے دو تم ظلم کرو لیکن اپنے آپ کو ظالم نہ کہناانے دو تم کفر کرو لیکن اپنے آپ کو پھر اللہ نے پابندی لگا دی انجیہ شیاتی نا الم شیطان اپنے دوستوں کو وہی کریں گے جو وہ جواب نہیں دے گے اسلام میں ہے صحیح بات ہے تسلیم کرو غلط ہے جواب دے کے خاموش کرو صفائی پیش کرو تو وہ لڑے گا لے جو جا کم وہی کرتا ہے کہ جا لڑ جا حق نہ کہنے دے کیوں اگر با وہ ہاتھ کہا تو میں تو مر گیا حق کے خلاف جو بولے گا بولنے والا مرے گا میری تو کوئی اہمیت نہیں میں تو باطل ہوں اور تمہارے ساتھ ہوں تمہاری بھی کوئی اہمیت نہیں اگر تمہارے خلاف بھی بولا گیا تو میں بھی مر جاؤں گا تم بھی مر جاؤ گے حق وہ چاہے جو اس کے خلاف بولے گا وہی وہ مر جائے گا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ شیطان جا کر اپنے دوستوں کو وہی کرتا ہے لجو جا دے لو کم کہ لڑو ہاں کہنے دو اپنے خلاف نہ کہنا تم ظلم کرو مگر ان کو یہ نہ کہو کہ تمہیں ظالم کہیں کفر کرو دجر کرو جو مرضی آئے کرو وہ ان وَإِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ ان مشرق کافر عملی طور کفر رائج کرا رہا ہے اور اللہ والے تم قولی طور بھی بیان نہ کرو اگر تم نے اطاعت کی ان کی پھر تم مشرے پھر تم ان سے ڈر گئے مجھ سے نہیں ڈرے کی شان ہے بلم یقا اللہ وہ اللہ کے سوا کسی سے ڈرتا نہیں تو دو محاذ یہودیوں نے کھولے اب میں نے پہلے کہا ہے کہ باطل جو ہے سورج کی طرح نظر رہا ہے لیکن بزرگ فرماتے ہیں جو آمال میں نے بتایا ان کی وجہ سے لوگ دل کے اندھے ہو جائیں گے پھر ادا توجہ نہیں دیں گے میرے بتانے کی ضرورت نہیں ہے میں نشاندہی کروں گا ہائے سورج کی طرح جو میں بتاؤں گا وہ سورج کی طرح نمایاں ہائے دو محاذ کھولے یہودیوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی توہین کرنے کے لیے ذات کے انکار کرنے کے لیے انہوں نے دیوبندوں کا مہاد کھولا کیونکہ تعدیم بھی بھی فرض ہے اور تعلیم سے حکم بھی فرض ہے اور حکم ہے رسالت کے ساتھ ذات کا دشمن کے لیے انہوں نے دیوبندوں کا مہاد کھولا اور رسالت کے انکار کے لیے انہوں نے سکول کھولے یہ دو محل کھولے سکول کھول کر ہمیں رسالت سے دور کر دیا کیونکہ رسالت احکام سے تعبیر ہے رسالت قانون سے تعبیر ہے رسالت شریعت سے تعبیر ہے وہ رسلم رسول اللہ لے جو تو آبیز رسول کی شان اس میں ہے کہ حکم صرف دنیا میں اس کا مانا جائے میں رسول بھیجتا ہی اس لیے ہوں تین سو تیرہ رسول آئے ایک لاکھ چوبیس ہزار تین سو تیرہ رسول ہے تین سو نبی بھی ان کے قانون کا پرچار کرتے رہے ارے اگر عقل ہو تو اتنا کافی ہے کہ نبی بھی قانون نہیں بنا سکتے نیا قانون نبی نہیں بنا سکتے صرف رسول بناتے ہیں چار ارعالم رسول بڑی کتابیں لائے باقی چھوٹے چھوٹے صحیفوں کے ساتھ احکام بدلتے رہے شریعت بدلتی ہے <سلام> پہلے بھی میں نے بتایا تھا کہ رسول کے بغیر کوئی دنیا کی طاقت نیا قانون نہیں لا سکتی کیونکہ رسول رسول کا ناسک ہوتا ہے ایک رسول آتا ہے دوسرے رسول کی رسالت منسوخ ہو جاتی ہے یعنی آکام منسوخ ہو جاتے ہیں قانون منسوخ ہو جاتا ہے تہذیب منسوخ ہو جاتی ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ رسول ہیں یہ سب کے ناسخ ہیں کیا مطلب کوئی رسول آئے گا نہیں اس لیے اللہ کو گوارا نہیں ہوا کہ کوئی رسول میرے رسول کا ناسخ ہو کوئی کتاب قرآن کو مجید کی ناسخ ہو یہ نہ منسوخ ہونے سے پاک ہے تو انہوں نے سکول کا محاذ کھولا رسالت ختم کرنے کے لیے ان بےمانوں نے ان بدماش بےمان کافر دالم لٹےرے درندے واشی دلے بے غیرت جو نام ان کو کہہ دو اسکول والوں کو آنکھوں دیکھی ہے مجھے ایک بندہ بات کرنے لگا میں نے کہا آگے آگے آگے وہ کہتا ہے, ہے؟ میں نے کہا ایسے دیکھ وہ کہتا ہے کیا ہے میں نے کہا تو اندھا تو نہیں ہے کہتا ہے میں نے بہن کا پھر تو دل کا اندھا ہے مراد چپراسی سے لے کر سدا تک مجھے ایک بندے کا بیٹا دکھا دے ایک سور کا بیٹا دکھا دے ایک کتے کا بیٹا دکھا دے کلا نال میں بل ہو منڈل ارے کافر جو ہے کتے سور سے پد ہے اور جو کتے سور سے بد کی اتباع کرے وہ کہاں بندہ ہے بےمانوں لانتیوں قوم کو بھی کافر کر رہے ہو حدیث پاک حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالی ان کو تو کا نقصہ ملا آپ آ یا رسول اللہ تو کا نقصہ مل گیا ہے آپ نے توجہ نہیں کی پڑھنے لگ گئے آپ کا چہرہ غضبناک ہو گیا حضرت صدیق اکبر بولے اے عمر تجھ پر رونے والی عورتیں روئیں تو نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا خطرناک کر دیا آپ کا چہرہ سرخ ہو رہا ہے غصے سے غصے پاک سے غصہ بھی پاک سے بھجت امیر عمر نے دیکھا آپ نے فرمایا اللہ کی پناہ یا رب العالمین میں تیرے رسول کو میں نے ناراض کر دیا ہم تیرے رب ہونے پر راضی ہیں اور اپنے رسول کے رسول ہونے پر راضی ہیں اور دین کے اسلام ہونے پر راضی ہیں پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر موسا علیہ السلام آ جائے تم اس کی قانون چلاؤ اس کی کتاب پر عمل کرو تو تم گمراہ ہو جائے گا جاؤ گے کسا میں اگر موسا علیہ السلام بھی آئے اس کو میرا قانون چلانا پڑے گا جہاں ایسورو ہم تمہیں کیا کہیں جو برٹش کا قانون چلا رہا ہو جو ماں بہن پر چرچا جائے تم ان کی تباہ کرتے ہو تو ہم کہتے ہیں تم کروڑوں ہی سے ماں بہن پر چلنے والے اس سے بھی زیادہ ہو خدا کی قسم برٹش قانون چلانے والے مسلمان تو مسلمان کیا کافروں سے بدتر ہیں وہ نا کملا مشرقین اگر تم نے کافروں کی اطاعت کی پھر تم مشرک ہو اور مشرک کتے سور سے بھی بدتر ہے جو ماں پہ چڑھ جائے جو بہن پہ چڑھ جائے سور کے بچے ان کی تباہ کرتے ہو پھر ہمیں بھی ان کی تباہ کراتے ہو سکول کھولے رسالت ختم ہو وسالت منسوخ قانون وسالت کا نہیں چل رہا یہ محافل یہودی قانون کے ہیں یہ محافل یہودیت کے ہیں یہ محافظ ظلم کے ہیں بزرگ فرماتا ہے اب خدا کی کس مسلمان مسلمان تو مسلمان کیا تو کافر اپنے آپ کو نہیں کہلا سکتا جو لڑکی لڑکا اسکول میں بیٹھتا ہے اس کے سفر میں جو کرتا ہے شک کرتا ہے وہ بھی کافر ہے وہ <تصفيق> مل رم یا اللہ ہو فاؤلائے کا حمل کافر اون وہ مل اللہ ہو فاؤلائے کام المول و مل رم یا اللہ ہو فاؤلائے کا حون فاص ہاتھ بیٹھا چھٹے سپاہے میں تین اتاف مولوی دا سے پڑھتے محبوبہ میرے قرآن کے سوا جو حاکم حکم چلاتے ہیں وہی کافر ہیں وہی ظالم ہیں وہی فاسق ہیں اور جو ان کو نہیں مانتا نفس کا منکر ہے وہ خود کافر ہے جو سکول والوں کو کافر نہیں مانتا وہ خود کافر ہے اس نے آیت کا انکار کیا اور آیت کا منکر جو ہے وہ آیت تمام ایک تمام ہے وہ کافر ہے تمام کا اتفاق ہے کسی کا شک نہیں کافر ہوا ایا، کر کا محبوب جو میرے آیاتوں کو جھٹلاتے وہ کافر ہمیشہ جان نہیں ہے اب وہ دیوبندیوں کو کچل رہے ہیں دونوں کام سکول دے رہا ہے گستاخاس بھی, بھی پیدا کر رہا ہے اور گستاخ رسالت انکار رسالت والے بھی پیدا کر رہا ہے دونوں کام اس لیے اب وہ دیوبندیوں کو یہودی کچل رہا ہے اب اسے ضرورت نہیں رہی ایک تدابے اس نے دو ماہ کھولے تھے ایک گستاخ بزاد دیوبند اور گستاخ فل رسالت انکار فل رسالت کے لیے سکول ولندرنا انکل یہودا وا سارا ہتھا تتہ ویا مل رہا تھا ہم داخنی سپارے میں یہود نصارہ سارا کا ذکر ہے وہ وزن فرماتے ہیں اگر یہودی اسے سنا ہے تیری کافروں سے بھی نہ لاڑا رہے نادا کیونکہ کافر تیری جان کا دشمن ہے اور یہودی ہے دشمن ہی اے سور کیوں ہمیں ہندوستان دکھاتے ہو ان سوروں نے ٹکڑے کیے میں نے بی بی سی حق کیسا ہے بی بی سی کو میں نے خط لکھا میں نے کہا کہ امریکہ کہتا ہے اور برطانیہ ایٹم نہ رکھو پوری دنیا نے آئٹم بنایا کل میں تمہیں سکے دینے کے تو ہمارے ٹھوس نہیں سکتا بتا سکتا ہوں ایمان والے کے لیے میری تقریر ہے یہ ہمارے ملک میں کہتے ہیں بی بی سی ہاتھ کہتا ہے لاگت کافر اور پھر ہاتھ دنیا کو لڑاتے ہیں میں نے کہا دنیا نے آئٹم بنایا ہے لیکن استعمال امریکہ اور برطانیہ میں ہیرو में میں اور में میں دو کروڑ بندہ یہ کتے کہتے ہیں کہ دو دنیا کے دہشت گرد ہیں سور جو ہمارے رسول کو کہتے ہیں ہمیں میں کہنے لگا میں دنیا کا بڑا دہشت گرد ہوں ارے سورو مجھے دہشت گرد کو جو دہشت گردی سے چرت ہیں وہ بے وقوف ہیں ارے ایمان سے بدرک دہشت ڈلے کی کی ہوتی کیا حضرت حضرت امیر عمر کی دہشت تھی نہیں تھی مجھے بتاؤ باستے چھوڑ دیتے تھے شوق سے دنیا میں داحشتھائی ہوتی چرون کی بھی داحشت تھی حضرت امیر عمر صحیح کی بھی دہشت تھی محافظ کتے کی بھی داشت ہے چتے کتے کی بھی داشت ہے چوکیدار کی بھی داشت ہے ارے ڈاکو کی بھی دہشت ہے مومن کی دہشت میں فائدہ ہے اور کافر کی دہشت میں نقصان ہے تم کہتے ہو کتے نے اپنے کتوں کو کہو جو دہشت گردی ختم کرتے ہیں ہر برائی کی ابتدا سکول ہیں اور ہر برائی کی انتہا جو ہے وہ فوج ہے بدماش کہہ دو اس فوج کو لٹوڑے کہہ دو ان فوج کو عیاش کہہ دو ان فوج کو ظالم کہہ دو اس فوج کو درے کہہ دو ان فوج کو رازن کہہ دو ان فوج کو دہشت گرد کہہ دو ارے جو نام ملے یہ وہی ہے بلکہ یہ نہیں پوری دنیا کے فوجیں ہیں ارے آج کل دنیا کی فوجیں مر گئے پوری دنیا میں امن ہوگا ان سور نے اپنی دہشت پھیلائی ہے ان سوروں نے اپنے آپ کو منوایا ہے خدا آسول سے بھی اوپر دعویٰ کرتے ہیں آٹھ سو سو لے چلے جاؤ مجھے ثابت کرو مجھ اسلام میں تو ہے فوج فوج سے لڑے لیکن کافروں میں بھی ثابت کرو کسی فوج نے عوام کو مارا ہو فوج فوج سے لڑتی تھی جو جیت جاتی تھی عوام اس کا رعایا بن جاتی امریکہ برطانیہ سور نکلے آج کل فوجیں جنگ کرتی ہیں ادھر بھی دیہی عوام کا بے لانتی گر کر دیتے ہیں ادھر بھی دہتی عوام کو مارتے ہیں ارے لانتی تم لاکھوں کے قاتل جنگ فوج آپس میں کرے تم عوام کو لانتی کیوں مارتے ہو بات ما سمجھ نہیں آ رہی ڈرتے کیوں ہو بات میں کر رہا ہوں اسلام قربانی مانگتا ہے کول بال ملت ابراہیم حنیفہ محبوبہ ملتا ابراہیم ہوں اور ملت ابراہیمیا نے سے ٹکرانا اور پتو کو توڑنا دنیا کے آج یہ سور بی میں چلے گئے وہ سور نہ اہلوں کو بھلا ہے پہلے نکالا ملک کا بیڑا غرق کر کے ملک کو مکروض کر کے خزانے لوٹ کر جب ملک بحران انتہا بربادی پر پہنچا تو ان سوروں کو لے آئے کہ شکایت ان کی ہو ہم چھپ جائیں لیکن تم آنکھوں والوں سے نہیں چھپتے جو ملک کا بحران ہے جو ملک کی بربادی ہے معاشی طور بھی بربادی ہے ارے تم فوج کو ہم ذمہ دار کہہ رہے گے ہماری نگاہوں تک جاتی نہیں اور تم فوج دہشت گرد ہو تمہارا بڑا دہشت گرد جو ہے وہ مشرق ہے تم نے ملک کو برباد کیا اس حالت پر قرضے اٹھا اٹھا کر بندوں کو مار مار کر سور جب تھک گئے تو مشرق کو کھاتو تر جلد کو لیا لیکن آنکھوں والوں کے سامنے فوج سور تم کہاں چھپ سکتے ہو پوری دنیا کی فوجیں ظالم دہشت ذاتی مفاد پرست عیاش ظالم پوری دنیا کی فوجیں ہیں اور پوری دنیا میں بدماشی میں عیاشی میں ظلم میں بوجھ دلی میں دل پورے میں پہلا نمبر جو ہے وہ پاکستان کی فوج ہے ارے <تصفح> <تصفح> حضرت آدم سے لے کر کوئی دلی سے دلی مجھے فوج دکھاؤ کہ بغیر جنگ کے دوسرے ملک کی فوج کو اپنے اندر آنے دیا ہو ملک کے مجھے بتاؤ تاریخ میں دکھاؤ کوئی دلی حکومت دکھاؤ کوئی دلی فوج دکھاؤ کوئی بود فوج دکھاؤ کوئی ظالم فوج دکھاؤ جو بغیر جنگ کے دوسرے ملک کی فوج کو اپنے ملک کے اندر آنے کی اجازت دیو تاریخ کے اولاد پلٹو پھر واشی فرندے سور حکمران ہوئے ہیں اس لیے میں کہتا ہوں کہ دنیا میں بدترین حکومت پاکستان کی ہے پھر آپ واشی فرندے بخشن سات انگیز کا بڑے بڑے سور حکمران ہوئے ہیں مجھے کوئی ایسی حکومت دکھاؤ کہ خود تو اپنی آواز کو مارتے رہے ہیں کوئی سور حکومت دکھاؤ جس نے غیروں کو اپنی عوام سے برایا, عوام کو برایا غیروں کے ہاتھ سے میں تمہارا مرود ہو جاؤں گا مجھے بتاؤ اگر حق ہے تو پھر ہم کیوں نہ کہیں عراق پر بیس سال لگ گئے اربر ڈالر خرچ کیے لاکھوں بندے مرائے پھر بھی فوج مزاحمت سے پھیل رہی ہے پاکستان پر بیس گنا سے زیادہ خرچ کرنا پڑتا بدماشی ظلم کی انتہا سکول ہے ابتدا اور انتہا فوج ہے میری بات یاد رکھنا یاد رکھنا یاد رکھنا کبھی نگاری ہٹانا اس سور فوج سے اس نے خدا کے دشمن دین کے دشمن رسول کے دشمن قوم کے دشمن ملک کے دشمن خدا کی قسم کیا کہوں مجھے نام ہی نہیں ملتا اس فوج کا ایسی ظالم کیا اپنوں کو ملا رہے ہیں پاکستان پر چالیس گنا خرچ زیادہ کرنا پڑتا تو تعلیم اسے ایسے ویسی دن دے بوجھ دلے پیدا کر رہی ہے اس لیے اربہ ڈالا تعلیم کے لیے دے رہا ہے کہ فوج بھی دن گدا پھر رہی ہے اور اپنوں کو مرا بھی رہے اور اپنے دیا مالی بہنوں کو بیجتی بھی کرا رہے سورت تمہاری طاقت کے سوا جناب رضا تمہاری طاقت کے سوا یہ قبول ہوا جبکہ رسول اللہ کے قانون میں نکاح بر رضا ہے ارے حضرت آدم سے لے کر مجھے کت, کتی سے کتی فوج حکومت دکھاؤ جنہوں نے جنابر رضا جیس کیا مسلمانوں نے بر رضا ایسا جو پھر خزانے جی ختم ہو گئے ان سوروں کو کیا پتا ارے پہلے تو خزانے کے ذرائع آمدنیاں جو ہوتی ہیں ان کا خیال کرے پہلی چیز حاکم پر ہے بیت مال جو خزانے میں آمدنی کے ذرائع ہیں ان کی حفاظت کریں تحفظ کریں کہیں ان کی خیانت نہ ہو جائے پھر اس خزانوں کا تحفظ کرے پھر اس کو اچھے طریقے سے خرچ کرے یہ تین باتیں اے نظر اے ان سوروں کا دیکھو سوائے خرچ نہیں ہے انہار م... پہلے پہلے میں پٹواری ایک پٹواری ہے ماکما انہار اور دوسرا پٹواری ہے محکمہ ماضے سور کے بچے عوام ٹیکس دے کتے کے بیٹے ادھر دھیان نہیں کرتے فوج آئی تاجروں کو مارا کہاں سے لائے پٹواری نے سو بیگا بنا رکھا ہے میں دکھاؤں ہوں ان سور نے اسے کچھ نہیں کہا ابھی توں نے سو بیگا کہاں سے بنایا ہے تیرے پر بھی ٹیکس ہے کوئی تو نے اتنا جمع ایک سپاہی مجھے کہہ رہا ہے خان گڑھ کا موجود ہے رلالی کا وہ کہتا ہے میں سپاہی ہوں ایک مربع زمین کا بنایا ہے دو گڈیاں ٹریکٹر میرے مظفر میں میری کوٹھی آئی وائٹ ہاؤس ایک سپاہی قوم کا پون نوٹ کر اتنا بنا رہا ہے حلال کھیلوں پر ظلم نہیں کا ہر آگے گدر گئے تو نہر آ گئے وہ سوریا گئے عوام دے پائے گئے اگے موئی لکھ رکھی یہ عوام پولیس نے مار دیا لوٹ کر پٹواری نے مار دیا محکمہ مال میں ذمہ دار ہوں اب تو نہیں تھا تو جو سو بیگھہ کاش کرے نا یہ پٹواری کہتے ہیں ہمیں اتنا دے دو ہم تمہارا بیس بیگھے لکھ دیں گے اگر تیس لکھیں گے تو دس یہ خراب پا دیں گے ارے دس ہزار ٹھیکہ آئے گا تو تمہیں پانچ سو آئے گا لاکھ ہزار نہ تو ادھر پتا نہیں ہم پچاس سال کا یہ عمل دیکھ رہے ہیں پھر ہم آپ والے سے اکٹھا کرتے ہیں آپ پاشیاں تو خا... آمدنی تو ختم ہو گئی کھا گئے کام سے نکل گیا کھا گئے تمہارے بھیڑیا پھر سورو کہتے ہو خرچہ نہیں ہے بیتل مال نہیں اتنی ہو کرسی سے اتراؤ پھر دیکھو بیتل مال میں پیسہ جمع ہوتا ہے کسی مومن کو سورو آنے دو ڈاکٹر ہیں ڈاکٹر ڈاکٹر میرے ساتھ چلو جتنا مریض ہوں گے اجن سیوالے ادھر آتے سورج جاؤ گے تو پتہ لگے گا ادھر نہیں جاتے بہی مانو مسجدوں میں اجن والے آئے ہوئے اے؟ ارے جاسوس کافروں میں مسلمان کے ہوتے تھے مسلمان میں کافروں کے ہوتے تھے مسلمانوں میں مسلمانی کی جاسوسی کرنا چور ہو رہی آئے اور حدیث پا کر خور ہمیشہ جاننا میں جائے گا یہ <تصفح> کوئی جاسوسی نہیں ہے خوری وہ بھی نہ جائے ادھر نہیں ڈرتے تھے عوام پر سور کے مولویوں پر پڑے ہوئے ہو ہسپتال میں چلو جتنا مریض ہیں ان کے ناشتے ان کی دوائیاں لکھی جا رہی ہیں پھر بہر ان کے میڈیکل سٹور ہیں لکھ دیں گے جو مریض جائے گا وہاں اس میڈیکل سٹور سے لانا وہی عوام کی دوائی بک رہی ہے لاکھوں روپے کروڑوں تنخواہ لے رہے ہیں سور اور پیسہ بھی بیت المال میں نہیں جا ٹیکس والے چلو میرے ساتھ جس کا دس ہزار ٹیکس بنتا ہے کہتے ہیں دو ہزار دوست کا دو سو املا اوپر املے کا خرچہ کروڑوں روپے کا اور مہینے کی آمدنی کیا ہوتی ہے کیا کیا سنا یہ ٹھیکے والے جو ٹھیکہ لیتے ہیں مجھے ایک ٹھیکار کہنے لگا بیس ہزار کا کام تھا اور تین لاکھ تھے کا بولا گیا ہمیں تین لاکھ کے دستخط کیے اور پندرہ ہزار لاکھ ہمیں دیا بھی زندہ ہے وہ باقی سارا کھا میں یہی بات کر رہا تھا ملتان میں اسی شعبے کے بندے بیٹھے تھے کہتے ہیں حضرت صحیح بین حق ہے بڑی سور حکومت ہے کہتے ہیں کہ اٹھارہ لاکھ کا ٹوٹیوں کا کام ہوا ملتان اور پچاسی لاکھ ٹھیکہ بولا گیا باقی سارے افسر کا عوام پر ٹیکس دھوتے رہ رہے ہیں ٹیکس ہی ٹیکس وہ لانتی عوام کے بیوی بچے بہائیں وہ خدا کا کہار کو ہے اب ان پیشین کو ہی سنا رہا ہوں کہ عذاب آنے والا ہے پہلے دنیا کی فوجیں جائیں گی اور دنیا کی فوج سے پہلے پاکستان کی فوج جائے گی نہ ہو تو مر جاؤں قبر پر جوتے لگانا کیونکہ بزرگ فرماتے ہیں جب نوجوان موت عام آ جائے گی پھر ساتھ ساٹھ میل تک دیا جلے گا سولہ دفعہ دنیا سفا ہستی سے مٹ چکی ہے اب ستارویں دفعہ مٹنی ہے نوجوان عام ہو ہو رہی ہے اس کے بعد عذاب آئے گا حدیث پاک ہے زلزلے آئیں گے بھا کی آدیاں ارے بے اب بچوں کا روزی کا نہ سوچو زندگی کا سوچو جب یہ حکومتیں نہ رہے گی وہ بےمان منافق کافر ہے جو اتنا بچے اتنا پھینک دیتے ہیں کیا یہی قانون رہے گا تم نے خدا کو غافل سمجھا ہے دنیا کے نشیب فریض سے تم غافل ہو تھوڑا عرصہ ہے بتا نہیں سکتا حدیث ٹائم نہیں میں بتاؤں حدیث قرآن کی روح سے ہم عذاب میں بیٹھے ہیں ہم کیا بیٹھے ہیں بھاکیاں بھی آئیں گی اندر یہ جو فوجی اب کر لو تم خدا سے کہاں بھاگو گے نا مراد ہم تمہیں سچ کر کر اپنے آپ کو بچائیں گے مر جائیں گے تو شہادت ہوگی بچ جائیں گے تو غازی ہوگی بہترین جہاد ظالم حاقم کو حق کہنا اور جو بات کر رہا ہوں یہ ایسے ہے جس طرح سورج ہے جو بات بھی میں کر رہا ہوں سورج کی طرح نمایاں ہے خدا پی چشتیاں کا میرا فوجی وہاں لگا کوئی جو خود کا شملہ نو فوجی مر گئے وہ میرا مرید تھا میں جا رہا تھا جنازہ پڑھنے ایک بزرگ بیٹھا تھا جس طرح باتیں شاہتے ہوتی ہیں کہاں بیٹھتے ہو کہ میں کہاں جاتا میں نے کہا میرا مرید ہے فوجی اس کا جنازہ پڑھنے لائق جا رہا ہوں کہتا ہے تو باتیں تو اچھی کرتا ہے تو کفر کرتا ہے میں نے کہا کیوں کہ فوجی کا جنازہ پڑھتا ہے میں یار کیا اگر فوجی ہیں امریکن کتے میں نے دس سال پہلے مسلمانوں بات کی تھی فوج کے خلاف بس کی بس موٹ کر کھڑی ہو گئی اس نے اللہ یہ کہا پھر اس نے شیر پڑھا کہ فوج ہماری یارو سب امریکن کتے پولیس ہماری یارو سوروں کو لوگ حکومت ساری یارو ظلم دہن کتے شریفیں کتے جاگدر کمینے کتے ستے آگے عوام ہاں تمہیں سنایا تھا میں نے تمہیں یاد ہے عوام ہماری یارو آدی سیرج جتے ہاں مولی صاحب سب بندے سننے لگے پہلے میرے ساتھ بات اوٹ کھڑی تھی یقین کرنا لڑتے تھے کہ پانچ فوجیوں کو بول دیا اس وقت فوج کی یہ حالت ہے جو بندے تھے میرے مخالف ہو گئے کہا وہ سچ کہتا ہے بس کی بس جل چکی ہے قوم فوج اپنا احترام کھو چکی ہے ظلم کی وجہ سے دجر کی وجہ سے اسی فیصد ہی کھاتے ہیں لوٹ کی وجہ سے ارے آپ جا کر دیکھو ایک کرنل کرنل کا خرچہ دیکھو بھوٹ پال کرنے والا علیحدہ ہوگا نوکر سودے لینے والا علیحدہ ہوگا بچوں کو کھلانے والا علیحدہ ہوگا سکول میں پہچانے والا علیحدہ ہوگا ارے ایک کرنل کا اب خرچہ کنہیں سور کا وہی وہ ہم سے نہیں بھرا جاتا سور و ہم بھوکھ مر رہے ہیں ٹرک ہم نے لیا پانچ سو میرا دماغ بچا کے آ رہا تھا راستے میں سور کھڑے تھے انہوں نے ٹیکس لگا دیا پانچ سو لے لیا ہم نے ٹرک بیچ دیا وہ سور ہمیں روز ہی نہیں کمانے دیتے وہ کتے کے بچے ہمارے بیٹے اولاد بھوکھ مر رہی ہے مہنگائیاں جل رہی ہیں پھر کور قوم کو ٹی وی اور کیبل لگا لانفی انہوں نے آپ پوچھیں انہوں نے ٹی ویل کا کسانوں کو جو ہے نا وہ بند کر رکھا ہے کیبلیں کھول رہے ہیں وہ سور معیشت تباہ ہے کیبلیں بند کرو یہ وی بند کرو اور ٹی وی یہ عام کرو کہ ٹی ویل کا پانی وہ کہتے ہیں قسم اٹھاتے ہیں روتے دار معیشت جب تباہ ہوگی سورو ڈالروں میں انہوں نے قرضے لیے اب ڈالر قیمت بھر دی اب قسط نہیں بھری جاتی ان سے اب بڑے ہو کر چھپ گئے ہم جی اچھے ہیں لانتی ہو سارے بول کو تباہ کر کے اب تم چھپ گئے مجھ سے اتار دیا اور اسے تحفظ دے دیا اتنا بڑا ظالم جس نے ظلم کیا ارے وہ بکرا لے کے جا رہا تھا بندر اور بکرا فقیر تو آٹا رکھ کر گیا پیشاب کرنے بندر آٹا کھا گیا کھا کر بندر نے وہ جو بکرا تھا اس کے منہ کو آٹا لگا دیا فقیر جو آیا اٹھا تھا ڈنڈا بکرے کا ستیا ناشت کر دیا بندر دیکھ رہا ہے اب ان سورو نے سارے ملک کو تباہ کر کے مشرق کو بھی اتار دیا اسے مشورہ دیا کہ اب ملک ختم ہے بندے مار مار کر ہم تھک گئے ہیں نہ معیشت تباہ ہے ملک تباہ ہے اب ان کو لیا آٹا ان کے منہ کو مار کا ہم ان کو گالی دے رہی ہے ان کو وہ بے وقوف کا ہم ان کو گالی دے رہی ہے بندر کو نہیں دیتی جو آٹا لگا کر آٹا کھا کر کمروں میں چلے آٹھ آٹھ لگے ہوئے بجلیاں یوں ہی کھڑی ہے بوٹا صاحب ہم جا رہے تھے تقریباً بارہ گیارہ کا ٹائم تھا ایک انہوں نے لگایا ہوا ہے آدمی جو بلب شہر کے جلاتا بھی ہے بٹن مارتا ہے اور بند بھی کرتا بارہ بجے تک بلب جل رہے تھے جل رہے تھے سور بند ہی نہیں کرتے پیسہ غریب عوام سے لے رہے ہیں پھر کہتے ہیں تعلیم لانتی ہو تعلیم ہے <تصفح> سے تعلیم کہتے ہو آخری بات معاشر کی میں کہہ دوں آپ کو باتیں تو بہت ہیں یار بہت باتیں ہیں بس یہ رکھوں گا کہ ہر بدماشی ہر بے ہر ظلم ہر کف ہر یہودیت ہر دلے کی دلے گیری کی ابتدا سکول ہیں انتہا فوج ہے یہ میری بات یاد رکھنا خدا کی قسم میں بالکل اپنی جان کی بازی لگا کر یہ باتیں آپ کو سنا رہا ہوں میں بے وقوف نہیں ہوں اگلی رات لاہور اٹھارہ آٹھ جنسی والے تھے تقریباً گیارہ بچے تک میرے ساتھ آٹھ آٹھ نو نو دس دس بارہ بارہ ان کی میں نے وہ کی وہ کی وہ ہاتھ ٹیم کر گئے مسلمان اللہ لود رہے مطلب تکلیف ڈی ایس پی بی بیٹھا تھا ایجنسی کا میں سنتا رہا بندوں بندونے کا ان کے اتنا بورڈ رہے اس کے خلاف کچھ لے کچھ نے کہا میں مسلمان نہیں ہوں کلمہ میں نے پڑھی ہے جو بات وہ کہہ رہا ہے سب حق اس سے بھی آگے ہے میں جانتا ہوں اسی کا. جو یہ کہہ رہا ہے اس سے بھی آگے ہے حضرت امیر عمر صاحب کسانوں کو مار رہے ہیں کسانوں کو شیر ہے بزرگ کا فوت ہو گیا اس کے بتیس شے اشار میں لکھ کے لایا ہوں دیوان میں چھپے نہیں ابھی تو ہے قانون کافرانہ نام ملک اسلام ہے ہر جگہ پہ جرم ظلم اور نام پاکستان ہے دیکھو وزیر شوق انگریزی کا نام مسلمان ہے کیا بتاؤں کیا کہوں کہ کتنا کم عرفان ہے آگے فرماتے ہیں علم سمجھا ہے جسے یہ فقط زبان ہے علم اصل ہے وہ عزت کا ہمیں فرما اور ناروم صاحب نے فرمایا علم قرآن تفسیر و حدیث ہر کے باجوزی خانت خبیص ساضل رحمت نے فرمایا میں راہے حاق نہ نمایا اب ہم بحث نہیں کرتے سورو ہم کہتے ہیں یہ علم ہے اگر یہ علم ہے کہ کتے کے بچے تم بھی عالم ہو پھر بندے کے بیٹے بنو سور کے بیٹے بت بنو یا کہو میز دو یہ ساتھ تھے دجالی مثالی سکور پورے پاکستان میں اس کی شاخیں ہیں میں کار جا کر کھڑی کی سارے بیٹھے تھے ایسے میں نے کہا یہ رب سے علمہ علم دو کہتے کیوں یا میز دو یا اپنے شگر دو تھندار دی سی کمشنر یہ عالما ان کو کہو سور کے بچے نہ بنو بندے کے بیٹے بنو یا علم کا حرف میز دو سورو یا تمہارے شگرد آلما وہ ایسے ہاتھ باندھنے لگے ایسے رہتے آپ ساتھ سے نا میں نے کہا ظالم ہو تم ہاتھ باندھتے ہو کہ ہمیں ظلم کرنے دو ابال ابال کر تم ہمارا خون تمہارے شگرد نوچ رہے ہیں ہم ہاتھ باندھتے ہیں وہ سورو یہ ظلم خانے کفر خانے بند کرو یا پھر اپنے شگردوں کو سمجھاؤ کہ سور کے بچے نہ بنو کتے کے بچے نہ بنو بندے کے بیٹے بنو عالم ہو ایمان سے علم کہتے ہیں بھائی یہ بولتے کیوں نہیں بار علم لکھا ہوا ہے اگر علم ہے تو تھنڈار بھی عالم ہے پھر اس کو کہو بندے کا بیٹا بنے یا سور کے بچے اس کو علم نہ کہو کیوں دو پالیسی کا کو اندھا کر دیا تم نے کام ہوش ہو کر سر نیچے کر لی آگے فرماتے ہیں لڑکیاں سکول جائیں پھر بھی تیرا یہ ایمان ہے کتنا کم میں سوچ تیری کیسا تو نادان شیر بہت ہے شیر اور پڑھ دوں جو اس وقت دیکھو ولی کا خیال کہاں جاتا ہے ایسی سور کا بچہ چلتا ہے ریڑھی والے کو پانچ سو جرمانہ تین روپئے ریٹ لے دکان والے ریڑھی والے گائی کام خوش ہے قوم تو بے ایمان ہے نا سکولی ہے قوم نیچری ہے اب بزرگ کا خیال دیکھو وہ کہتے ہیں ڈاکٹر مہنگا ہو گھر راشی مہنگا ہو اگر دلی حکومت کا سمجھ ان سب کے تو احسان ہے وہ سور کے بچے کتے کے بچے ڈاک سگریٹ پانچ سو مشورے کا لے رہا ہے لے رہا ہے نہیں لے رہا اسلام میں مشورے کا پیسہ حرام ہے دس روپئے کی دوائی دے پندرہ روپئے لے اور مشورہ پانچ سو روپیہ کتے کے بیٹے ریڈی والے پر جرمانے لگا رہے اور سور کے بچے خدا تمہیں سمے پر بات کرے حاکم بھی اٹھے کہ ارے سو روپیہ نہیں کماتا ریڈی والا سارا دن سو جو بیس بیس ہزار کما رہے ہیں نان پر ٹیکس ہے پانچ سو روپیہ مشورے کا ہزار ہزار مشورے کا لے لیتے ہیں تو بزرگ فرماتا ہے ڈاکٹر مہنگا ہو کر ارے کوئی ایجنسی والا بیٹھا ادھر بھی خیال کرو ظالمو آہے مرنا ہے بدر فرماتے ہیں آسمان پر اٹھتا مت دیکھ ارے قبر میں اترتا دیکھ اپنے آپ تخت پر بیٹھا نہ لے قبر میں لیٹا دے جب مجبور ہو کر اللہ کے سامنے جائے گا مرنا تو ہے سورو ادھر نہیں تم بہن کرتے کیوں پانچ سو روپیہ ہاتھ سکھا دی بیس تیس ہزار چالیس ہزار جب کے مزدور کو روٹی نہیں ملتی اس پر پانچ جرمانہ اس پر نہ جرمانا ہے نہ ٹائم ڈاکٹر مہنگا ہوگا راشی مہنگا ہوگا دلی حکومت کا سمیجن سب پہ تو احسان ہے سارا بات صحیح ہے رشوت مہنگی ہے نہیں کیوں شور کا بچہ ادھر نہیں جاتا اور کتے کا بیٹا کیوں ادھر نہیں جاتا تو ظالم واشی درندے ادھر کیوں نہیں خیال کرتے غریب ریڑی والے پر ہر ریڑی والا میرے ساتھ چلو لو مکروز ہے کسی نے دو ہزار دینا ہے منڈی کا کسی نے تین ہزار سارا دن مشقت سے کھڑا ہے. وہ ایسے کرتا ہے پانچ سو لے لیتا ہے لانت صبح شام لانت صبح شام تم پر آئے فوجیوں تم ادھر دھیان نہیں کرتے آئے تاجروں پر پڑ گئے کسی راشی کو نہیں ڈھونڈا کہ تم نے سو بیگھا زمین کہاں پہ بنائی ہائے ایسا نہیں ایک یونٹ جلا رکھا تھا اسے پانچ ہزار روپیہ جرمانہ لگایا جبکہ بجلیاں ان کی موفت ہیں ہم بھر رہے ہیں کیوں سور تم تنخواہ نہیں لیتے دنیا کی بدترین حکومت ارے جو چیز خود با خود اگے نا اللہ تعالیٰ کو یہاں تو کافر مسلمان نہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو پانی نہ دی بوئی نہ جائے بنجر جاتے اس میں ہر ایک کا حق ہے حکومت کا کوئی حق نہیں یہ چیل کے درخت اربو ہیں کتے کے بچے تم سے تو حکومت سی نہیں جانی دوسرا عذاب آنا ہے ساٹھ ساٹھ میل تک دیا جلنا ہے اے سور کے بچے یہ درخت یوں ہی ختم آخر تک ہو جائیں گے غریب کو ایک ٹین ہی نہیں کاٹنے دیتے لانتیوں کاٹنے دو اور ہو جائیں گے عوام تمہیں کما کر کھلا رہی ہے کتے کے بیٹے تم درخت نہیں کاٹنے دیتے جس کو اللہ نے پیدا کیا حرام ہے حرام ہے حرام تم پر ہر غریب کا حق ہے اے حرام کھانے والے کہ فوج ہماری کس کام پر ظلم و ستم عوام پر نگاہ ساری کی ساری دام پر اور عیش و عشرت کے جام پر گزارا سب کا حرام پر ٹیکس خاص و عام پر جمرانے جرمانے ہر مقام پر پابندی پابندی ہے کلام پر حق کی زبان پر اور سہارا سب کا رام پر یہ ہمارے فوجی ایمان سے ایسے ہیں سب کا گزارا حرام پر ہے خون پی رہے ہیں کون پی رہے جب بادشاہ لے گیا نا پیسے تو آپ نے نہیں کیے میں نظر دے رہا ہوں آپ نے ایسے نچوڑا سارا خون تھا پر یہ عوام کا خون ہے تجھے مجھے دینے آیا ہے ارے ظالم کے بچے تم عوام کا خون پی, پی رہے ہو جاؤ ہوگا تو پتہ لگے گا معاشرے کی بات کروں آپ ہاں دشمن حکومت ملک کی دینا مدد گئے کو ملکی ترقی کا سبب کسان بس کسان ساضل رحمت فرماتے ہیں جو بندے کے بیٹے حکمران ہوں گے آلات ذراعت مفت دیں گے بیج سستے دیں گے بلا سود قرضے دیں گے یہ کتے کا بیٹا سکول والا سور کا بچہ ٹریکٹر کا دے گا چالیس ہزار منیجر لے گا پہلے قرضہ پھر سود اوپر پھر زمیندار کہاں اٹھے معیشت تباہ اب ملک تباہ ہے پنجاب میں عورتوں نے مردوں نے سب نے بل جلا دیے کوئی ہم بل نہیں دیتے ایک عورت اخبار میں تھا کہ پانچ ہزار بل ہے سات ہزار, سا ہزار میرے بیٹے کی تنخواہ ہے پانچ ہزار تمہیں دیں کھائیں کا مہنگائی سے پھر توڑ رکھا ہے اور تم ہم پر بھی عذاب ہے ارے ٹی بند ہو جائیں بجلی ایمان سے آج تک یہ تو کیبل کٹ دے رہے ہیں کیبل پر کوئی ٹیکس نہیں مفت دیتے ہیں اور سو جی بھونکے تھے جو کیبل کی وہ کاٹے گا ہم پچاس ہزار جرمانہ لگائیں گے گئے لانتی ہو اس میں شیر ہے بیرون ملک موش اندرون ملک شیر ہے تو بتا بغ خود تو سور کیسا حکمران ہے باہر ملکوں کے کتے کا بیٹا تو چوہا ہے اور عوام کے لیے شیر ہے مجھے ایک فوجی کہتا ہے مولوی دہشت میں نے کہا نہیں کوئی مولوی دہشت گرد نہیں کہتا ہے کس کہ طرح میں نے کہا ایک طرف دات... ایمان ایک طرف دس بندے خالی ہاتھ کھڑے ہیں بھائی ایک طرف ایک کلاشن کوپ لے کر کھڑا ہے دہشت کس کی ہوگی ایمان سے کہنا میں تمہیں حقائق سے آگاہ کرتا ہوں میں اپنی جان کی بازی لگا رہا ہوں بے وقوف نہیں ہوں شاید سمجھے کہ اسے پتا نہیں ہے کہ میرے ساتھ کیا ہوگا مجھے پتا ہے جو کچھ میرے ساتھ ہونا ہے تو کیا بات کر رہا تھا ہاں دہشت کس کی, کی ہوگی جس کے پاس کلاشن کلاشن کوپ لیں گے اس کی دہشت ہوگی اور میں نے کہا سور کا بچہ اصلہ دہشت ہے دہشت گر بھی ہے تو جو میزائل ایٹم رکھا ہے بڑا دہشت گر تو ہے عوام کے لیے وہ فوج کھڑی تھی شیر شاہ کے ساتھ تو وہ غریبوں کو اٹھا کر دو تین مربے میں قبضہ کر کر عیاشیوں کے سامان چل پھر رہے تو میں جا رہا تھا بس فوج ایسے کڑی تھی میں نے باہر منہ نکالا میں نے کہا فاتح فوج زندہ آباد وہ خوش ہو گئے دوسرے کا ہنسنے لگ میں نے کہا شیر شاہ کے قریب اندرون ملک ایک دو گھنٹے میں غریبوں کے مکین گرا کر دو مربوں میں قبضہ کر لیا پھر <تصح> ایسے کرتے. دیکھو بہادری تے دکھو ارے بنگلہ دیش کے بگوڑو آدھا ملک دے کر آئے کافر تمہاری گانڈ مارتے رہے تمہیں کتے کو, کو کر کھلاتے رہیے ہمارے لیے شیر بنے ہوئے سور کے بچے ہم نہیں جانتے تمہارے ادھا ملک دے دیا ہے بہر تم ہم چوہے ہو ہمارے لیے شیر ہو بات اور اسے کہتے ہیں جو عوام پر ظلم کرتے تھے ان کا نام چنگیز خان ہے جو باہر فتوحات بہر کرتے تھے صلاحی الدین ایوبی محمد بن قاسم ان کا نام یہ عوام پر عوام کیوںتی ہے یار کیوں کہ مرد ہوا شا کر جاؤں میں نے کہا تیرے پاس میزائل اٹم ہے اور پاکستانی فوج تم دہشت گرد بھی ہو دہشت گرد کے مددگار بھی ہو دوست بھی ہو میں نے اس پر سوال کیا جواب نہیں دیا کہتا ہے ٹھیک ہے ارے مسلمانوں جس کے پاس دنیا میں زیادہ خطرناک اطلاع ہے وہ زیادہ دہشت گرد ہے اس لیے امریکہ برطانیہ جو ہے وہ زیادہ دہشت گرد ہے اور ہم تم ہے کہ اس کے دوست بھی ہو مددگار سورو تم دہشت گرد بھی ہو اور دہشت گرد کے مددگار بھی ہو دہشت گرد کے دوست بھی ہو کوئی بندہ دنیا کا دہشت گرد نہیں اصلا دہشت ہے اور اصلا دہشت گرد بھی بنا دیتا ہے سمجھیے میری بات امریکہ ظالم بےمان برطانیہ پکا شیطان ارے برطانیہ کا تو نام نہیں لیتے ساری برطانیہ کی پالیسی چلے امریکہ بھی کو اس نے ختم کر دیا لڑا لڑا کے جس کا نام نہیں لیتے پالیسی برطانیہ کی چل رہی امریکہ بھی بے وقوف ہے لڑ لڑ کے مر جائے گا جہاں چاہتا ہے ساتھ ہو کر وہ لڑا دیتا ہے شیطان ہے برطانیہ اور پاکستان جو ہے وہ یہود نواز ہے ایمان سے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ایسی حکومت یہودیوں کا غلام ہم نے کہیں نہیں دیکھی ان سے ایسی حکومت دنیا پھرو پاکستان جیسے بدماش حکمران کہیں نہیں ملیں گے اس شور میں ہے اس شیر میں جس میں میں نے کہا کہ فوج ہماری کس کام پر اس میں یہ شعر بھی ہے کہ ہاں, ہاں ہمارے ظلم کے ہیں گھتے گتے کہتے ہیں جہاں ظلم سے پیدا ہو حضرت امیر امیر سکول والے ان حکومت والوں نے دین نام معیشت ملک کی ختم کر دی سور کے بچوں نے جاہل جو ہوئے جاہل جو ہوئے ارے نچلی سطح سے جو یوسف علیہ السلام کو جیل میں رکھا گیا نچلی پھر انہیں بادشاہی میں جا کر پتہ لگا حالات کا جو سور کا بچہ کار سے نکلے سکول میں اور سکول سے نکلے کرسی میں اسے کیا پتہ عوام کیا, کیا ہوتی ہے اور حالات کیا ہوتے ہیں ایمان سے پاگل وقوف حضرت امیر عمر صاحب نے فتح کیا عراق کو بس یہی بات عراق کو فتح کیا کافر آ گیا پکڑ دیا آپ نے فرمایا اس کو قتل کر دو اس نے کہا مجھے پانی تو پینے دو ارز. آپ نے فرمایا چلو پانی دے دو پانی دیا گلاس میں عرض کی کہ میں جب تک یہ پانی نہ پیوں مجھے قتل نہیں کرنا آپ وعدہ کریں امیم آپ نے فرمایا وعدہ کرتا ہوں جب تک یہ پانی نہ پی تسلے سے پی یہ پانی نہیں پیے گا قتل نہیں کروں گا اس نے لیچا گراس. گلاس گلاس گیڑ دیا پانی ڈول دیا اب عرض کیا آپ نے مجھے نہیں مارنا میں نے یہ پانی نہیں پیا اور آپ امیر مومنی نہ وعدہ کیا تو آپ حیران رہیں گے ابھی کافر ہو کر اتنا دانہ آپ نے فرمایا اسے میرے دوست کے ساتھ رکھو یہ دان آئے شاید مسلمان ہو جائے گا سورج ایسا نہ تھا ہوئے ان پر تو پتھر بھی اثر دل پتھر ہے ان کے کوئی بات اثر نہیں کرتی فوجی کہنے لگا کہ درختوں کی بات کون کرتا ہے ایک بڑا فوجی کہنے لگا وہ درختوں کی بات کیوں تمہارے باپ کے ہیں حوصلہ تو کرو جب تم نہیں رہو گے حوصلہ تو کرو ایک سال شاید نہ برطانیہ امریکہ ستارہویں دفعہ صفائی ہستی سے مٹنی ہے یہ دنیا سولہ دفعہ پہلے میں چکی ہے اور آثار موجود ہیں بہت سے آثار ہیں جو میں بتاتا نہیں ٹائم نہیں سارے آسار موجود ہیں ساٹھ ساٹھ میل تک دیا جلے گا یعنی آبادی ساٹھ ساٹھ نہ امریکہ رہے گا نہ برطانیہ ستارہویں دفعہ دنیا صفح ہدسی سے مٹنی ہے تھوڑے بندے کا میں کاسٹ کر کے کھاؤں گا غور سے سننا معیشت پر بول رہا ہوں چلو دین تو سورو نے ختم کر دیا معیشت دیکھو کہا ہے سارے پاگل بولے کتے ہمارے ہاتھ میں خدا دا. ہاکیم وہ ہے جو ہاکمین ہاکمین کو حاکم مانتا اس میں عقل ہو جائے کل انام بل ہم عدل جو کافروں کی اطاد کفر کرتے ہیں سور کتے سے بھی بدتر ہیں یہ قرآن مجید ہے میں آخود نہیں کہہ رہا جانور جانور سے بدتر بے حکم لوگ کافر لوگ ان کو یوں نہ دیکھو کہ بندے کی شکل ہے نہیں بندے کی شکل میں علم وہ ہے جو درندہ سیرت کو انسان بنا دے یہ کہ علم ہے جو آدمی کو بدتر ہے وہاں بنا دے یہ سکولوں والے یہ صحب تدبر ہے میں نے آ گئے یہ حکومت والے شیاتی مغرب کے ہیں بندے حفیظ جلمبری کریں گے کس بر ایسے ان پڑھتے ہو یہ نہیں پڑھتے جس کا کل حرام اس کا جل حرام جس کا جل حلال پھر ساری پڑھو یہ سکولوں والے یہ صحب تدبر یہ حکومت والے شیاتی مغرب کے ہیں یہ بندے مسلمانی سے تو کہیں دور شکل انسانی میں ہیں درندے درندے شک بندے کی شکا لے جاتی جلندری فرمی دی مسلمان ہی تو انہوں نے کریب ہی کہیں بندے کی شکا لے درندہ دیکھنی نہیں اپنے حکومت کو دیکھتا آپ نے فرمائے سے ایک مربع دے دو بنجر بادشاہ تھا تو گئے ایک مرلہ جو تھا وہ بنجر نہیں تھا واپس آ گئے بنجر تو کوئی جگہ نہیں اس نے عرض کی میری قوم سے پوچھو قوم سے پوچھا ہر ایک خوشحال تھا ہر گھر چیز عام تھی اس نے کہا میں ہوں را مسلمان ہیں ملک کی ترقی کا راز جو ہے وہ کاشتکاری ہے میں نے ملک کو درخیز بنایا ہے اگر ایک مرلہ بنجر ہوا تو امیر المومن طرح گرے باندھ پکڑوں یہ ہے معیشت ہے سے بھی بدتر وہ چترور ریلیمنٹ سے لے کر بارڈر تک ہوشنگ ستیب نے سوہیں زمینیں دے دی ہر شہر کے ساتھ سیکڑے بیگھے زمین بنجر پڑی ہے اب ایک مربع صحیح وال کے ساتھ لے لیا جہاں سب لکھ روزمرہ کی چیز نہیں ملتی کاشتکار بربادی کر رہے ہیں غیر کمپنیاں آتی ہیں سڑکوں کے ٹھیکے لیتی ہیں کون کون سا یار ان سوروں کا بیان کروں کوئی ہے کوئی کیا مت تک بیان کرتا رہوں تو ایسی سور حکومت کی مجھ سے برائی بیان نہیں ہوتی درمیان میں جاؤ تیس تیس فٹ ادھر مکان گر گئے درمیان میں تیس چالیس کراچی سے لے کر اسلام آباد تک بنجر زمین درمیان میں کسی کام کی نہ خربوں روپئے کی شہر میں چکر لگا ہوگا دو بیگھے زمین ایک بس ادھر سے گزر رہی ہے درمیان میں دو بیگھے کروڑوں اربوں روپئے کی زمین بنجر پڑی کتے کے بیٹے اگر وہی زمین ہے تو بیچ دو خزانے بھر جائے پھر محکمہ درخت یعنی معیشت بھی تباہ کاشتکاری بھی تباہ ہے ماکما جنگلات کو دیکھو جنگل بیچے جا رہے ہیں سو روپیہ دو نا مجھے کہتا ہے وہ کہتا ہے وہ جو نامور مالی ہوتا ہے ایک اونٹ لکڑی مار لے جنگل تباہ ہو گئے ہیں میں پھرے ہیں جنگل میں نے بیچ میں لک... کاٹ کاٹ کر پرچہ دے دیا رپٹ کرا دی تھی رات کو جی رات کو جو شیشم ہے وہ چوری کاٹ گئے جنگل بیچ کر کھا گئے درخت بیچ کر کھا گئے پہاڑ کھا گئے زمینیں کھا گئے پتہ نہیں دہ ہیں درندے ہیں خزانے کھا گئے سور ہمیں کھا گئے کام کو کھا گئے ایمان سے کون کون سا رونا رو پھر علامہ اقبال فرماتے ہیں یہ سکول والے ایسے سور ہیں پیتے ہیں لہو رونے بھی نہیں دیتے فرمایا بکری بھی با بان کرنے یہ با با کر رہے ہیں اور کیا کر سکتے ہیں سوروں کا فرماتے ہیں یہ ایسے سور ہیں خون پیتے ہیں رونے بھی نہیں دیتے پیتے ہیں لہور ہونے بھی نہیں دیتے بکری بھی با با کرنے دیتی ہے یہ سور بھیڑیا بھی با با بکری کو کر یہ پتہ نہیں کون سی نسل ہے جو سور ہمیں پابندی ہے کہ ہمارے وہ سور ہم عیب نہیں بتاتے ہم اپنے لیے بات کرتے ہیں کہ سور و اللہ صلاح دین املو کے اگر تم سمجھدار ہو گئے تو ہمیں بھی امن آئے گا لیکن دنیا کی فوجیں مرنی ہے پھر امن آئے گا اور پہلے پاکستان کی فوج جائے گی ایسی ظالم فوج اللہ اللہ میں سٹیج پر بیٹھا ہوں اگر غلط کہوں تو میں غرق ہو جاؤں ایسی ظالم فوج ایسی واشی درندا عیاش قوم دشمن ملک کی دشمن مجھے دنیا میں کوئی فوج نظر آتی نہیں ہر برائی کی جڑ فوج ہے ارے ابتدا سکول ہے انتہا فوج ہے مجھو, اب مجھے کہنے دو کہ ابتدا بھی فوج ہے اور انتہا بھی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 کہ آپ کچھ اکل سیکھیں ارے کسی کو دیکھو اس کی زندگی کا مشاہدہ کرو یا کسی کو دیکھو تو اس کی صوبت والے دیکھو کشتی صاحب کی تقریر کو پندرہ سال ہو گئے ایمان سے کہو آج تک کس صاحب کی تقریر میں کسی نے انگل بھی اٹھائی ہے تو مجھے یہ شرگی ہے کیسی پندرہ سال کے اندر یہ ہوا کہ چی صاحب کی تقریر سونے والا ارے دکھ سا تو سکتا ہے دے نہیں سکتا پنڈست کام میں چی صاحب رہے ہیں مشاہدہ کرو خدا را آ کر سیکھو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 بزرگ آئے اس کے قریب آ گئے یا صبح سے لے کر یہی فریادیں کر رہا ہے چیف چیف کر اپنے لیے مانگتا تو پتا نہیں کیا بن جاتا اس نے کہا میاں اگر حکومت والے اچھے ہوں گے ملک والے رشتے دار ہم کام والے رشتے دار ہوں گے یہ اچھے ہوں گے تو میرا وقت بھی اچھا ہوگا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 بادشاہ کو کیونکہ بادشاہ فرمایا وہ ہے صحیح بادشاہ جس کا رابطہ عوام سے رہے ارے عوام اسے بنا درے ہو کر ملے جب بادشاہ کا عوام سے تعلق کٹ جائے وہ بادشاہ ہوتا ہی نہیں ایک بادشاہ کیونکہ جب فخر سے بادشاہی کی طرف آؤ گے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 کہ تم جن کی عورتیں اٹھا کر لاتے تھے وہ بھی حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد تھے تمہیں شرم نہیں آتی آج ہم پر پڑ گئی ہم کسی ہمیں سزا ملی ہے تم جنس کے غدار ہو باقور تمہارے میں غدار نہیں ہوں قوم کا کہ جنس, جنس کا غدار جو نہ ہو وہ قومیت بھی آ جاتی ہے یہ اعلی نسبت ہے تمہیں ان فساد سے نکال رہا ہوں کچھ پڑتے ہیں یہ ہماری قوم کا سوال ہے جیز جیز نہیں دیکھتے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 تو ہم بھی مجبور ہیں ان کو اصلاح کے لیے کہتے رہیں گے وہ ہم خلاف نہیں ہیں وہ ہماری دوستی ہوگی کیونکہ بغاوت ہاں یہ بھی ہم نہ رکھو کہ یہ حکومت تبدیل ہو جائے گی جو لوگ اٹھتے ہیں نا اس کا علاج جلوس نہیں ہے توڑ توڑ نہیں ہے ارے ہمارے پاس میں ایمان سے یہ کہتا ہوں اب جس طرح سیرسور کہہ رہے تھے ٹھیک ہے اس نے اپنی تفسیر میں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 اس سے زیادہ یہ ہے کہ اگر ہم انہیں غلط سمجھتے ہیں تو اس کا علاج یہ ہے کہ ہم ان کی اس چھوڑ دیں ناجائز کہنا نہ نا مانیں ناجائز اب جو جناب رضا پر تقریر کی ہے ان میں عورتیں آئی ہوئی تھیں کوئی زبردستی لے گئی حکومت ایمان سے تو زبردستی جس کو لے گئی ہو ٹھیک ہے خود بخود گئے تھے اور جو عورتیں آئی بیٹھی تھیں ان کے بھائی بھی تو ہوں گئی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 حکومت کو بدلنا ہے سن لو جما والو یہ جلوس نکالنے والوں اگر لوگوں کو مروانے والو خدا کی کف ایک طریقہ بتاتا ہوں تم اپنے امال بدل لو ارے امال خود بخود بدل جائیں گے کیونکہ اللہ تعالی ہم پر ناراض ہے وہ راضی ہوگا ہمارے امال بدلنے سے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 کہ چشتی ہمارے خلاف بولتا ہے ارے جماعت والے بھی یہ کہتے ہیں کہ چی ہمارے خلاف بولتا ہے پیر بھی یہ کہتے ہیں کہ چی ہمارے خلاف بولتا ہے ارے خدا کی کسم کسی کو یہ جورت نہیں ہوئی کہ چشتی قرآن اور حدیث کے خلاف بولتا ہے میں <تصفح> تو مند اس حکومت کو سمجھوں گا جب حکومت یہ کہے گی ارے حضرت بتائے نا تمہیں کہ پکڑ سے بادشاہ ملے وہ نعمت ہوتی ہے اور بے دین جب بادشاہ بنے وہ عذاب ہوتا ہے اور بادشاہ جب تک اترے نہ پھر دین پر آنے ہو اس پر مطالبہ ہی نہ کرو ارے بادشاہ چھوڑے گا پھر پکڑ آئے گا یہ اللہ کو پسند ہی نہیں آئے ان پر یہ توقع نہ رکھو کہ یہ بدل جائیں گے یہ آئے کہ اللہ تعالیٰ اپنا عذاب بھیجنے والا ہے ارے حکومت والے خدا کی کس تم عذاب امام کست بھی سرکار نے لکھا کہ بادشاہ بے دین ہو تو عذاب آتا ہے دوسرا فرمایا عالم حق نہ کہے تو عذاب آتا ہے ارے چشتی تو تمہیں بھی بچا رہا ہے قوم کو بھی بچا رہا ہے وہ تمہارا بھی دوست ہے اور قوم کا بھی دوست ہے ابراہیم ادم حضرت عمر بن عبدل عزیز فرماتے تھے اپنے دوستوں کو دوستوں جنہیں آخرت یاد ہے اور یہ میں سمجھتا بے وقوف کا نشان پاگل بے وقوف کا نشان یہ ہے کہ جس نعمت کو جو نعمت موت سے ختم ہو جائے اسے نعمت سمجھے وہ پاگل اور بے وقوف وہ نام نہیں ہے جن نیمتوں کو موت ختم کر دے اور کل اسے نعمت نہیں سمجھتا نعمت وہ ہے جس کو موت ختم نہ کر سکے عقل دے رہا ہوں ایمان دے رہا ہوں حقیقت کی بات کر رہا ہوں ارے بادشاہ موت چھین لیتی ہے نہیں چھین لیتی ایک بادشاہ تھا عوام سے رابطہ تھا اس کا جگہ جگہ آتا تھا عوام کو بلا لیتا تھا ارے امال اچھے تھے ڈر کیا تھا کسی کو دکھ تو پہنچایا نہیں تھا وہ چھپ کر کے بیٹھے وہ بادشاہ پھر چھپا پڑا ہو ارے خدا را تو لوگ لکھتے ہیں کہ جہاں وہ بلاتا تھا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 اگر میرے دوست ہو میں غلط کام کروں آ کر مجھے پکڑ کر بازو سے پھینک کر مجھے تخت پر جہاں بھی بیٹھا ہوں نیچے اتار کر کہنا کہ عمر بن نمبل صحیح ہو جا میں تمہارا شکریہ ادا کروں گا میں کہوں گا یہ میرے دوست ہیں ایسے بادشاہ امال بدلنے سے آئیں گے امال بدلو گے بادشاہ مت ضرور میں بیٹھا ہے ایک عالم کو پتہ لگا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 ہڑتال جلوس وغیرہ کرنے سے نہیں ملتا یہ اللہ کے کرم ہے اچھا بادشاہ جو ہے یہ اللہ کی رحمت ہے بادشاہ چلا گیا ہاں کیسے آیا میں جی مسافر ہوں رات رہنی ہے کیسے ہے یہ تجھے مسافر کھانا رہتا ہے یہ بادشاہ کا از کم آیا ہوا ہے یہاں مسافروں کی جگہ ہے یہی اکل رکھتا ہے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 میں نہیں رکھتے تھے اتنا روز تھا ایوب کی ماشاء اللہ میں اب وہ جواب کیا دیتا ہے بادشاہ کا جواب سنو ہاں ایسے بادشاہ مانگو ایسے نہ مانگو جو بات بھی نہ کہیں خود کو ہم پر ظلم کریں اور کہیں ہمیں کچھ نہ کہو ایسے بادشاہ مانگو اللہ سے زیندہ تو وہ بھی نہیں تھا پھر بھی غیرت مند تھا بات برداشت تو کی تھوڑی بات نہیں ہے کتا بنا کر جوتے مارنا اور فوج اس کے ساتھ تھی تو اس نے کہا میں کتلو غلط نہیں کرا خود اتر جاؤں لڑکے گئے کہ تم واپس آ جا اب جواب سنو بادشاہ کا وہ کہتا ہے بھئی کتا اب بوڑھا ہو گیا ہے وہ ملک کی رکھوالی نہیں کر سکتا یہ بھی تو بادشاہ تھا نا یہ بھی ہاں یہ بھی بادشاہ تھا کتا بوڑھا ہو گیا ہے اب رکھوالی اپنے آپ کو ان سے پتا تھا مجھے انہوں نے کتا بنایا ہے انتقام نہیں لیا بلکہ خود اتر گیا تو ان کو تکلیف نہیں دی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 ساری رات عبادت کرتا ہے اللہ کا ذکر کرتا ہے لیکن بس وہ فکر سے بادشاہی کی طرف نہیں آیا تھا امیر سے بادشاہی کی طرف آیا تھا اللہ کو پسند نہ ہوا اسے فکیری نہ دی اوپر فیسٹے بھیج دیے چھت پر آواز آنے لگی کھٹ کٹاٹ پیروں کی آنے لگی اس نے پوچھا کون ہے کہتے ہیں اونٹ چرانے والے ہیں وہ کیا کر رہے ہو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 اسے انعام بے وقوف کہے گا کہ مجھ پر انعام ہے انعام کیا ہے ایمان اسے موت ختم نہیں کر سکتی یار ایمان کو موت ختم کر سکتی ہے نیک والوں کو باقی ہر ایک چیز کو موت ختم کر دیتی ہے تو انتہائی بے وقوف ہے جو اس پر ناج کرے اترائے ارے خدا کی کبو سے بد عقل اور ایمان جانو وہ عقل مند نہیں ہو سکتا جوتوں پرانی جوتیوں کے کپڑے کمیز بنا کر سی رہا چار سال پرانی جوتیاں سی سی کر بات بنایا بادشاہ پکڑ میں آ گیا درویش آئے میں بھی کیا میں بھی درویشوں کے ساتھ بیٹھو درویش اٹھ کر چلے گئے انہوں نے کہا کیوں اٹھ کر جا جاؤ پر میں تو جی بات کی کی خوشبو آ رہی ہے تمہارا ہمارے سے کو کوئی تعلق نہیں ہے پھر اپنے مجھے اور اپنے گفتھی کے سامنے عمل کیے بادشاہ آیا شکار کھیلتا ہوا دیکھا ابراہیم ادم مدم کے وہ جو پرانے ہیں وہ سی رہا ہے کہتا ہے بادشاہ تو کیسا بدکل ہے کہ تخت کو چھوڑ کر ادھر آ گیا کہتا ہے اچھا سوئی ڈالی سمندر میں او مچھلی ہو سمندر کی جلتی میری سوئی لاؤ تو دیکھتا ہے ہر مچھی کے منہ میں سوئی ہے اور حاضر کھڑی ہے کہتا ہے بیوکو وہ بھی آج بھی تھی اب عبدی بھی مل گئی ہے اور وہ انسانوں پر بھی ہے اور جانوروں پر بھی ہے اللہ کا اعلام اب بدامالیوں سے فرم مزدوری کرنے کے لیے آیا تھا وہاں دیکھا تو خربوزے بہت بکتے متیرے شہر میں جو ہیں وہ مہنگے ہیں وہ متیرے لایا اونٹ بھر کر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 اولا دینیت کی طرح بادشاہ کی طرف آیا دماغ خراب ہو گیا اللہ نے غرق کر دیا غرے کو غرق کرتا ہے دریائے مل میں نمرود اسی طرح جنگل میں رہا سمندر میں جزیرے میں گوئی میں جا رہا تھا دریا میں جا رہا تھا کشتی ڈوب گئی پھٹے پر آیا ماں کی روح قبض ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے اسے جنگل میں رکھا اس کی پرورش فرمائی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 حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہو کر اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے یا ہمیں نجات دے چار سو سال فروغ نے بادشاہی کی چار سو سال ارے سر میں درد نہیں پڑا ہم فروغ پر تان کرتے ہیں ارے ہمارے تخت پر کوئی دس سال آ جاتا ہے وہ تو کہتا ہے میں خدا ہوں ایمان دنیا کا بادشاہ نے مرود کو بنا دیا پھر جب اس نے اس نعمت کا شکریہ ادا نہ کیا تو اللہ نے ایک مچھر مچھوں سے اس کی فوج کو برباد کر دیا اور مچھر اس کے ناک میں مر گیا تو وہ آپ نے پڑھا ہے کہ جوتے کھاتا کھاتا مر گیا وہی بادشاہ وہ کروڑ کیا نوکر کو, کو مجھے جھوتے بار وہ بے نیاز ذات ہے جب تک موہت دیتا ہے بندے کو بولا جب پکڑتا ہے تو پھر وہ چھوڑتا نہیں اور اورنگزیبی بادشاہ تھا یہ فقر کی طرف فقر سے بادشاہ کی طرف رات کا پھرتا تھا دن دنا پھرتا تھا ایک کافر کی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 جو لاد بادشاہ کی طرف آئے اس کا دماغ خراب ہو جاتا ہے فراہم آیا اس نے سال سے ادا کرو اور آج کل آپ دیکھ رہے ہیں جو مرضی آئے کر رہے ہیں شریعت کے خلاف خدا کے خلاف رسول کے خلاف ارے تم اپنے آپ کو خدا صدیوں پر سنگنے لگ گئے تم عملی طور اور خدا رسول کے خلاف کر رہے ہو یار تم بولنے کی اجازت نہیں دیتے جب تم نے بولنا بند کر دیا بادشاہ جب تک کان سن لو حکومت جب تک ہاتھ سنتی رہے خدا کی قسم اللہ کا عذاب نہیں آتا جب وہ ہاتھ کہنے سے خود عملی طور خدا رسول کی مخالفت کرتی ہو اور قولی طور بھی وہ نہ برداشت کرے تو اس حکومت کو خدا چوک لیتا ہے اور میں تحریر گئی دے رہا ہوں نہیں کر رہا وقت قریب ہے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 اور عورتوں سے سڑکیں بھی ہوئی تھیں عوام ساری رات اپنے پنڈی کتاب میں دیکھا پڑی رہی ارے نجومی کی خبر سن کر ان کو یقین آتا ہے اور جو قوم رسول خدا کی خبر کو نجومی کی خبر سے بھی کم سمجھے اس قوم میں ایمان کا کیا کرا ہیں۔ رسول خدا نے فرمایا حاکم کہ ہوں گے عزاب آئے گا رومندے بدماش ہوں گے عزاب آئے گا اب لوگ ووٹوں کا جو ہم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 پرچہ ان پر ہوا جنہوں نے بولی نہیں چلا ایمان سے کہو کہ اس لیے نا اہل بادشاہ نا اہل حکومت وہ ہے جو رشوت پر کنٹرول نہیں کر سکتی دنیا کی نام نہیں لیتا میں یہ قانون بیان کرتا ہوں قرآن نے بھی قانون بان ارے قرآن دہشت گردی کا سبق دیتا ہے ہے قرآن کا فرماتا ہے ممن حکم بیمان دول اللہ کا ملک آ پھر یہ قرآن ہے اللہ نے فرمایا جو حاکم میرے قرآن کے سوائے حکم کرتے ہیں وہی کافر رہے کیا جو نف کا ممکن ہو اب جو دنیا میں جو بادشاہ اللہ کے حکم کے سوا اپنا حکم چلاتے ہیں جو ان کو کیسے نہیں مانتا وہ خود ہو جائے گا ملک کا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 جانونی ہو جاؤ گے ابدی زندگی نہ مانو گے تو قتل کر دیے جاؤ گے نہ مانو گے تو عرض کیا رسول اللہ ہمارے لیے کیا حکم ہے آپ نے سرمایہ تم جیسے کرنا ہماری ام رسول کرنا تم میری خیر کو تم کھا رہا ہوں تم سب امتوں سے بہتر ہو ارے جگہ پہلے تو بس جاؤ اتنا کرو کیا حضرت علیہ السلام کے ہماری قتل ہو گئے پھانسی دیے گئے لیکن